بسم اللہ رحمٰیم کال اللہ تعالیٰ الفاتحم صدق اللہ صدریح ربی یسر و تمخیر قرآن مجید کی جو افتتاحی صورت ہے سورت الفاتح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز کی حرکات میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں ایک دعا ہم اپنے رب سے ضرور کرتے ہیں کہ رات المستقیم ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے اسے ثابت یہ ہو کہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے اور مرتے دم تک اس کی ضرورت رہنی ہے جب ہم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہوں گے اس وقت اللہ سے ہم یہی دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پا گیا لیکن ہدایت کی ہمیں مرتے دم تک ضرورت ہے اور یہ خاص طور پہ سیکھا جو ہے عہدی ان اللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ فیل امر ہے اور یہ ناقص پیر سی فیل کا فیل امر ہے تو ان اللہ اس کی طرف چلتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیل امر بنانے کے لیے ہمیں مضارے کا سیکھا چاہیے ہوتا ہے تو ہم نے اب ناقص سے مضارے کی گردان جو ہے وہ سیکھنی ہے ماضی کی گردان الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں ناقص واوی ناقص یائی میں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے ایک حلوے کی صورت میں کہ ایک تین چار پانچ میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور تبدیلی کس بیماری کے تحت ہوتی ہے حرف علت میں حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو حرف علت الت کو الفے بدل دیتے ہیں وا ہو تو پورا الف یا ہو تو الف مقصورہ یعنی ایک چھوٹی الف کے آگے یا ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کسی لفظ میں دو حروف لط اکٹھے ہو جائیں ایک مادے کا اور ایک سیگھے کا تو مادے کا حرف علت الت ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور اگر پیچھے زبر حرکت ہو تو لفظ تیار ہوتا ہے اگر زبر نہ ہو تو پھر سیہے کے حرف علت کے مناسب حرکت لگائی جاتی ہے جیسے آپ نے نسی یو میں زیر کی جگہ پیش لگائی اور نسو کا سیحا بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں تو ابھی تک ہمارے سامنے دو بیماریاں آئی ہیں اور دو علاج ہم نے کر دی ہیں اب مزید دیکھنے ہیں کہ مظاہرے کا کردار کرتے ہوئے کچھ اور پرابلم آتی ہیں اگر آتی ہیں تو ان کا علاج کیسے کیا جائے گا تو مظاہرے کی گردان میں بھی میں آپ کو پہلے حلوہ دے دوں پھر اس کے بعد ہم تبدیلیاں ان اللہ تعالیٰ سمجھ لیں گے ماضی گردان الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے مظاہرے کی گردان میں جو چودہ پیشنٹس ہیں ان میں پیشنٹ نمبر ون تبدیل ہوگا پیشنٹ نمبر ون تبدیل ہوگا ٹھیک ہے اور پیشنٹ نمبر ون جو ہے نا اس کی شن نمبر فور سے بڑی شکل ملتی جلتی ہے دیکھے یہاں پر ہے فرض کیا یزحبو کا لفظ یز ہبو تو چار نمبر پہ کیا ہے تز تزہبو ملتے جلتے ہیں نا اوکے اچھا سات نمبر تزہبو تز سات نمبر ہو گیا اس کے بعد تیرا نمبر سبو اور چودہ نمبر نسبو تو یہ پانچ ہو لفظ ہیں جو بالکل ملتے جلتے ہیں ایسے نا تو اگر ایک نمبر میں تبدیلی ہوگی نا تو چار میں بھی وہی ہوگی سات میں بھی وہی ہوگی تیرہ میں بھی وہی ہوگی چودہ میں بھی وہی ہوگی ٹھیک ہے اس لیے صرف ایک تبدیلی ہم سمجھیں گے پیشن نمبر دو ماسی میں بھی تبدیل نہیں ہوا تھا مظاہرے میں بھی تبدیل نہیں ہوگا جب دو تبدیل نہیں ہوا تو پانچ ہوگا آٹھ ہوگا گیارہ ہوگا نہیں یعنی مسنہ نو چینج اوکے تین نمبر پیشنٹ چینج ہو جائے گا اس کا علاج ہوگا جب تین ہوگا تو تین سے ملتا جلتا نو ہے نو ہے نا یعنی اگر یس بونا ہے تو یہ تزا بونا ہے اور تذہ بونا کی ہی ایک شکل تذہبینا ہے تو وہ بھی اسی سے نکلی ہے نا لہذا وہ بھی چینج ہوگی اب رہ گئی ہے دو یس ابنا یسنا تبدیل نہیں ہوگا جب یہ نہیں تبدیل ہوا تو بھی تبدیل نہیں ہوگا تو یہ آپ کے سامنے پکچر کہ کون کون سے ہمیں صرف تین چیزیں سمجھنی ہوں گی جس سے ہم یہ سارے, سارے سیکھے سمجھ لیں گے تو میں سمجھانے لگوں آپ کو. دیکھیں جی ماضی تھا د جو کہ تبدیلی کے بعد کیا بن گیا دا آسے ہے نا یہ ہے ید او ید یہ تھا ہدا یا جو کہ تبدیلی کے بعد کیا بنا ہدا یہ ہے یا دیو دونوں میں چیک کریں کہ حرف علت الت آخر میں آ رہا ہے حرف علت آخر میں اور حرف علت پر پیش ہے دونوں جگہ پر پیش ہے حرف علت آخر میں ہو اس پر پیش ہو حرف علت آخر میں ہو پیش ہو اگر واو ہے اس سے پہلے پیش ہو اور اگر یا ہے اس سے پہلے زیرو یعنی اس کو اور آسان کرتے ہیں حرف فیلت آخر میں واؤ پر پیش پیچھے پیش یا پر پیش پیچھے زیر واؤ پر پیش پیچھے پیش یا پہ پیش پیچھے زیر یا چلے اس کو ابھی چھوڑ دیں اس کو ہی سالو کر لیتے ہیں حرف فیلت آخر میں واو واؤ پر پیش پیچھے پیش تو علاج یہ ہوتا ہے واؤ کو ساکن کر دیتے ہیں کیا بن گیا یہ؟ يدعو. يدعو. يدعو سے آپ کو پریشانی ہو رہی تھی تو واو آخر میں آ رہا ہے اس میں پیش ہے اور اس سے پہلے بھی پیش ہے تو واؤ کو ساکن کر دینا یہ ید بن گیا تو یہ کیا بن جائے گا تدعو. یہ تدعو یہ ادعو یہ ندعو اس لیے کروایا تھا آپ کو اوکے یہ چینج نہیں ہونا یہ ہے ید یہ ید ہے نا تو یہ تدعوانی یہ تدعوانی یہ تدعوانی نمبر تین ہے ید اونا وا کوئی نئی بیماری نہیں ہے کیا بیماری ہے دو اکٹھے آ گئے دو اکٹھے آ جائیں تو کیا کرتے ہیں ایک کو ڈراپ کر دیتے ہیں اسے ڈراپ کریں صحیح پیچھے زبر ہوتی تو تیار تھا زبر نہیں ہے نا زبر نہیں ہے تو یہ حرکت مٹائیں گے ہرکت مٹائیں گے اور حرکت مٹانے کے بعد اس کے مطابق حرکت لگا دیں گے کون سی لگے گی پیش پہلے اوریجنل پیش تھی اب چینج پیش ہے کیونکہ اگر آپ نہیں لگائیں گے نا تو پھر آپ قاعدہ نہیں اپلائی کر سکتے تو یہ بن گیا جی ید اونہ. اوکے جی یدنا اچھا ساکب یہ ید اونہ بن گیا تو یہ والا نو کیا بنے گا تد اونا सिर्फ समझ आ रही है ना ये था तद ऊ तद ऊ वीना क्या मसला है ये दो रूपये लेते रहे हैं वाह और या एक को निकाल दें तद ये बचाना पीछे जबर है नहीं پیش ہے نا مٹائیں گے اور کیا لگائیں گے اس کے مطابق حرکت تد ایک ہی نئی بیماری آئی تھی اس کا علاج کر دیا باقی دو طرح کے سیگوں میں پرانی بیماری لگی ہے اب میں آپ کے سامنے گردان کرتا ہوں غور سے سنیے گا پھر آپ ہمت کریں گے ید اُد او وانی ید اونا تد اُن तद उवानी यद ऊना यानी दोनों एक जैसे हो गए यन सुरना है ना तो यद ऊ न ही बना तदु, तदु वानी, तद ऊ तद उी तद ऊना तद ईना तद उ वानी तद ऊना अद ऊ कौन हिमत करेगा کریں گے ہم شلاوہ یخلو یخلوانی یخلونا تخلو تخلوان تخلوانی یخلونا ٹھیک ہے نسٹ جی سر وا لو جی یتلو یتلوانی یت لونا تتلو تتلوانی یت لونا تتلو صرف ایک دفعہ تبدیلی آپ نے سمجھی اور گردان صحیح کر لی ٹھیک ہے نا اب یہ چیزیں یہ والے زبان پہ نہیں چڑھتے یہ والے قاعدے کے مطابق ہی لگانے پڑتے ہیں زبان پہ تو کچھ اور چڑھ رہا ہوتا ہے ایسے ہی نا اوکے چلے اب آتے ہیں ذرا اس طرف وہ ہو گئے حل میں نے کہا تھا کہ ناقص میں حرف حرفیلا آخر میں ہے اس پر پیش ہے واؤ پر پیش ہے پیچھے پیش تو واؤ ساکن یا پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن یا ساکن یہدی دی ٹھیک ہے یا دیو سے یہدی اوکے آئیں, بسم اللہ یہدی یہدی یعنی یہدی یونا کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہدی یونا ہے نا یہدی یونا ہے کوئی نئی بیماری نہیں ہے دو نفے تارے مادے کا نکل گیا یہ ہے نا پیچھے زبر ہے نہیں زبر نہیں ہے تو حرکت مٹے گی کیا آ جائے گی پیش آ گی نا تو آپ پیش لگا دیں گے اور بن جائے گا یادونا یہ والا یادونا بنے گا یادی یادی یادونا تاہدی تاہدی یعنی یا اب یہ نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ ہے یہ یون سا سیز ہے نا یہ ہے یادینا ہے ید ربنا گزر تو یادینا ہوگا تو آپ کہیں پکی ہو جائیں گے اچھا یہ ادھر بن رہا تھا یہ تو یہاں بھی یہی بنے گا بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ہاں ناکس واوی میں تو یہ دونوں ملتے جلتے ہیں لیکن ناقص جائی میں نہیں ملیں گے یہ ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ تاہدینا تہدی یعنی تاہدینا یہ ملیں گے اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈل ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ کیونکہ دیکھیں یہ تھا یہ تھا تاہدی نا کوئی نہیں بیماری نہیں ہے دو روپے لیتے کٹھے آ کے ٹھیک ہے نکل گیا پیچھے زبر نہیں ہے زیر مٹا کے دوبارہ لگائیں گے زیر تہ تو ریزلٹ نکلا رزلٹ نکلا کہ نا واوی میں ناس واوی میں یہ دونوں سیم اور ناکس میں یہ دونوں سے یہ گردانوں کا آپ کا چیک ہے سوال جب ختم کرتے تھے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ ازیکل ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ ہو جاتی تھی تو آپ کہتے تھے تو ناکس جائی کی گردان اگر آپ کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ کی یوکل بن گیا سیکھا تو گردان آپ کی ٹھیک ہے اگر نہیں بن رہا تو غلط ہے پھر سن لیں ایک دفعہ گردان حسن یہدی یادیانی یادونا تہدی تاہدیانی تاہدون تہدینا تہدیانی ہمت کرے کوئی نہیں شابش بس یہ آخری گردان تھی اس کے بعد ختم آخری گردان تھی یہ اس کے بعد آپ کو کوئی گردان نہیں کروائی جائے گی چیز والی یعنی یہ پیک تھی ہماری خیر سی افال میں اوکے okay? جی جرایا مزارے ہے یجری یو وہی یو کے پیٹرن پہ ہے کون کرے گا جی فروخت یجری یجری یعنی یج یجرونا وہی بنا تھا یادون دیکھ لیں اسے چیک کر لیں ہاں یجرون تجری تجری یجرینا جرا یجری کے بناتے ہیں بہنا قرآن مجید بھرا ہوا ہے تجری من تحتی الانہار ٹھیک ہے نا تجری اس کو بھی سالو کریں تجری من تحتی ہل ان ہارو ہاں جی تجری اس کا فائل کون ہے مرفو برفو مرفو جب بھی دو میں سے ہو تو فائل آگے آ سکتا ہے نا تو فائل آگے آ گیا نہریں نہر بہ رہی ہوں گی نہریں بہتی ہوں گی من تہتی ان کے نیچے سے یہ ہاں کی ضمیر جا رہی ہے جنات کی طرف جنات خیرا کل جمع بونس ایسے باغات میں داخل کرے گا تجری من تہتی ہل انہارو جن کے نیچے سے نہریں بہرے ہی ہوں گی اوکے تو تجری بھی سالو ہو گیا الحبد جرا یجری بہنا جی نیکسٹ کون ہمت کرے گا یاسی یو असाया یاسی یو یہ آتا ہے نافرمانی کرنے کے لیے اس کے مانا کیا ہوتے ہیں نافرمانی کرنا تو اصا یا کیا بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کیا بن جائے گا یاسی ٹھیک اب ہمت यासी شابش یاسی یاسی یعنی یجنل ٹھیک ہے اوریجنل یاسی یوں نہیں ہے لیکن تبدیلی کے بعد یاسونا سونا تاسی تاسی یعنی سینا سینا کے سینا کیا ہے دیکھیں ٹھیک ہے نا یاسینا سینا جی تاسی یعنی سونا سینا آسی ناسی نا فنمانی کرنا ٹھیک ہے اون سین اور یا ابھی ہم نے کیا تھا باپ تھا سین اسی طرح دونوں यू پہلے جی نسی یا نا یس है تو کیا لگے گا قاعدہ یہاں ہوتے ہیں بیماری کیا ہے؟ بیماری پہچانے ہاں پہلی بیماری حرف علت پہ حرکت پیچھے زبر تو کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے نا وہی قاعدہ یعنی وہ ماضی میں ایک بدلا تھا نا صرف تیسرا تو اس کی کسر پھر مزارے میں <laughs> وہ رول مزارے میں لگ رہا ہے کے ینسا اوکے نسیا ینسا پہلے سا کرتے ہیں نا یہ ایک جیسے کر لیتے ذرا ینسا تنسا تنسا انسا ننسا اوکے مسئلہ حل ہو گیا ینسا یعنی تنسا یعنی تنسا یعنی تنسا یعنی ہے ث پہلے تھے کٹھے ہو گئے مادے کا نکال دیا پیچھے ہے تیار ہے ین سونا یہ یون سونا بن گیا تو یہ تنسونا بن گیا یہ کیا اورجنل کیا دیکھیں نا سمیا یس مو یس مانا ہے نا یس مانا میں لکھ دیتا ہوں یس تاکہ ہر طرح سے ٹھیک ہو یس سین میم آئن کی جگہ ڈالنا ہے نا ڈالیں ین سینا ٹھیک ہے نا یعنی یعنی سینا یہ کیا تھا یس سونا تنسونا یہ سعینا تنسینا یہ تھا نا تن سینا یہ گرے گا تنسینا برابر اور یہ دونوں برابر یہ تو فکس رول ہے ہمارا کہ ناکس واوی میں یہ دو ملیں گے اور ناکس یائی میں لیفٹ ہینڈ سائڈ از اگل ٹو ایس تو اس طریقے سے ان اللہ تعالیٰ آپ ہمت کر کے کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ایک چینج تھی باپ سین میں تو وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک فیل اور کر لیں تو گردان وہ بھی پکی ہو جائے گی رضیہ رضیہ اس سے مظاہرے بنے گا یر زا یو یہی ہے نا تو کیا بنے گا چینج ہو گئی یہ یارزا یار طرزہ طرزہ ارزا نرزا یارزا یعنی طرز یعنی طرز یعنی طرز یعنی یار یار تر زینا تر زئینا پکا ہو گیا نا یعنی اس سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو غلطی نہیں ہوگی تو والا صوفا یو تی کا ربو کا فتر تو راضی ہو جائے گا تو ناقص کا بہت استعمال ہے بہت استعمال ہے ناقص کا بہت استعمال ہے یہ آخری تھی مظاری کی میں نے بتایا نا اس میں آپ کو پتہ چل گیا ٹھیک <تصفيق> ہے کہ تاری بھی کچھ ہیں نہیں جی اب ہم ذرا فیلیبر بنا لیں دو چار فیلیبر بنا لیں اس کے اور پھر اس کے بعد ہمارا غیر سی یہ کا ٹاپک ختم ہو جائے گا صرف ایک چھوٹا سا شیڈ کل میں آپ کو غیر سی فال کا دوں گا آخری شیڈ یعنی وہ ایک تحفہ ہوگا آپ کو قرآن مجید کا بہت خوبصورت ورم ہوگا وہ ان اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان اللہ تعالیٰ ہمارے غیر سی فال والا کام ختم ہو جائے گا ہاد مادہ باب گاد ہدا یا تبدیلی کے بعد کیا بنے ہدا یادی ہدا یادی اس سے ہمیں سے مزارے سے نا اور مزارے میں ہے تاہدی اسٹیپ نمبر ون مزوم کریں پہلے مزوم ہے ٹھیک ہے جو پہلے مزوم ہو جو پہلے مزوم ہو وہ جو مزوم ہوگا نا مزوم جب مزوم ہوگا تو دیکھیں کیا ہوگا مزوم جب مزوم ہوگا تو ہر ویل دی غائب یہ تیسری باری ٹھیک <laughs> ہے یعنی فیل ناکس فیل ناکس جب مزوم ہو رہا ہے نا مزوم حالت میں مزوم ہو رہا ہے تو ڈراپ ہو جائے گا صحیح ہے صرف اسی میں ڈراپ ہوگا آگے والوں میں ڈراپ نہیں ہوگا کیونکہ آگے والوں میں مزوم نہیں ہے سٹیپ نمبر ون ہو گیا؟ سٹیپ نمبر نمبر ہو گیا سارے ہٹائیں نہیں پڑھا جا رہا ہدایت دے تو ہدایت دے ہمیں نا کس چیز کی دو بفول جاتا ہے اصراتا. اصراتا موصوف ہے اس کی سبت المستقیم اب سارا پتا چل گیا کہ یہ گی منسوب کیوں ہے یہ صحیح ہے نا تو المستقیم اب دیکھیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں جی سورت الفاتحہ سے ہی آپ گرامر پڑھائیں یا کم از کم گرامر پڑھاتے سورت الفاتحہ شروع میں ہی ساری آ اب عہدی دیکھیں کہاں جا کے آ رہے ہیں جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہاں عہد آ رہا ہے مستقیم بھی ہم نے کل کیا ہے استقامہ استقیم استفاق یعنی غیر سے ہی فیل کے بغیر آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں تو یہ پورا ایک سفر ہے جو الحمدللہ للہ طے کیا گیا جی زیب تالام واؤ تالاب یتلو تبدیلی کے بعد تلا یت لو جس طرح د آ یتو تھا اس طرح تلا یتلو پہلے بنانا ہم نے تتلو سے بنے گا نا جی تتلو کو میں زوم کرے ہوا اٹھ گیا گزارے ہٹائیںن سا کس سرکت سے پیش سے کیوں کیوں کے پیچھے پیش تھی اتلو ماں ٹھیک ہے تلا یتلو تلاوت کرنا مانا ہوتا ہے تو اتلو تلاوت کر اب اتلو قرآن مجید میں آج پڑھتے ہوئے تو آپ کھنٹے لگا لیں اگر آپ نے خیر سے فال نہیں پڑے آپ اتلو سالو نہیں کر سکتے آخری او سے اسٹیپ نمبر ون اٹھ گیا علامت مظاہرے ہٹائی اد او الا سبھی لے جی ہے فال کی طرف سے بس آپ کو ایک توفا اور سی فال ہم لپیٹ دیں گے آصف ہوا یہ کیس آیا ڈاکٹرز کے پاس روٹ لیٹرز تھے واؤ کاف اور یا دو آ گئے ठीक है आप हॉर मूवीज अगर देखते हो ना कभी तो हॉरर मूवी का एंड जब होता है ना तो हम समझते हैं खत्म हो गया लेकिन वो एंड फिर कुछ ना कुछ फिर निकाल देते हैं ना जिससे पता चलता है कि ये आगे भी होगा इसका पार्ट टू आएगा एक हर फिर ला था दो आगे سوچے مریض کا کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا ڈاکٹرز پریشان نہیں ہوئے ڈاکٹرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹرز نے کہا واو صاحب آئے ہیں پہلی جگہ پہ انہوں نے کہا واؤ صاحب مثال کے ڈاکٹرس کو بلاؤ کہ واؤ ہر فلت نمبر ون مثال یا ناکس بوتل ٹھیک ہے ان کا مثال اور ناقص دونوں کا ڈاکٹر بلا لو بلا لیے تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار مثال اور ناقص دونوں کا مجموعہ دونوں بیماریاں ایسے لگی ہیں کر لیں گے انہیں ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہاں جی مثال میں آپ کو یاد ہے علاج کس کا ہوتا تھا مثال میں علاج ہوتا تھا مزار معروف کا صرف مزارے معروف اور صرف تین بابوں سے فا تین بابوں سے ہوتا تھا نا مثال کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے صرف دسو جی باب کیڑا ہے چیک کیا تو باب تھا داد علاج ہوگا بنائے اوریجنل وکا یا ربا ید ریبو یو کی اسی کا علاج ہونا ہے نا مثال والے پہلے مثال والے کام کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا نکال دیا چلے گئے انہوں نے کہا جی بس ہمارا اتنا کام تھا اب ناس والے آئے دیکھا انہوں نے کہا جی یہ آخر میں آ رہی ہے پیش ہے پیچھے زیر ہے انہوں نے کہا یا کو ساکن کر دو یقینیوں سے کیا بنا یقین علاج ہو گیا گردان پوری ٹھیک ہے ہم نے پہلے پہلے علاج کر دیول بنا, بنا رہے ہیں تو بنے گا نا ہاں جی یا ختم ہو گئی علامت گزارے بیٹی تیار یہ وکایا تھا ناقص کا علاج تو ہوگا نا اس پہ وہ تو وکا بن جائے گا نا ایسے ہے نا تو وکا بنے گا نا وکا یقینی وکا یقینی سے فیل کیا بنا کی وکا یقین کے معنی ہوتا ہے بچانا وکا یا کی کیا مانا ہے بچانا تو کی کے کیا مانا ہوا ہے تو بچا تو بچا تو بچا ہمیں نا ٹھیک ہے اور وچا ہمیں کس سے بچا دو محل جاتا ہے ازابناری آ کے عذاب سے تو یہ چونکہ کٹھا اچھا لکھا ہوتا ہے مجال ہی نہیں آپ پہنچ سکے اس تک ٹھیک ہے نا تو یہ ہے جی تحفہ خیر سی فالک ربانہ آتی نا پھر دنیا حسنتوں پھر آخراتی حسنت و کی نا ایکچولی قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوتا ہے نا آپ کو ملا ہوا yani, ایسے لکھا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے شاید یہ ایک ہی لفظ ہے سارا تو یہ ایک لفظ ہے نہیں یہ تین لفظ ہیں ٹھیک ہے, ہے? الگ اور کے معنی میں کی پورا جملہ فیلیا پورا جملہ فیلیا تو بچا کوئی لیٹر اٹھا کے دیکھ لیں ایک لیٹر پہ کوئی جملہ مشتمل نہیں ہے عربی یہ فساد بلا ہے کہ ایک لیٹر پورا جملہ فیلیا کا مفو لیا صحیح ہو گیا نا اچھا یہ مثال اور ناکس جب ملے نا ٹھیک ہے تو یار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کوئی ایسے بھی آ جائے را واؤ یا ٹھیک انہوں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ ہے اجمف اور ناکس مسئلہ کوئی نہیں آ رہا الگ سے ڈپارٹمنٹ بناؤ جس میں دو دو آ رہے ہیں تو جس غیر فعل میں دو ہرشن کیا لفیف اس وارڈ کا نام کیا رکھا لفیف لفیف وہ غیر سہی فیل ہوتا ہے جس میں دو حروف لت آج ہے اسی میں آئے گا نا لفیف میں نے الگ سے بتا دیا نا تاکہ یار ریکارڈ میں تو آ جائے نا چیزیں لفیف وہ آئیں گے لفیف ایک وہ لفیف ہوگا جس میں مثال اور ناقص ہوں گے اور ایک لفیف وہ ہوگا جس میں اجوف اور ناقص ہوں گے سمجھ آ رہی ہے اسی طرح کے بس ہوں گے اور تیسرا لفیف کوئی نہیں ہوگا اچھی طرح نوٹ کر لے اس کو یہ دو لفیف ہی آئیں گے وہ لفیف جو مثال اور ناقص سے بنے گا اس کا نام ہوگا لفیف مفرو لفیف مفروک مفروق فرق سے یعنی ایک حرف نے بیچ میں آ کے فرق ڈال دیا اس لیے اس کا نام بن گیا لفیف مفروق اور اجمف فور ناقص کا مجموعہ جو ہوگا لفیف وہ کہلائے گا لفیف مکرون لفیف مکرون کرن سے ہے یعنی ساتھی دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. بجائے اس کے کہ میں طور پہ پڑھاتا میں نے آپ کو مختصر سی مثال دے کے ایک نیا وارڈ بنا دیا جب آپ ان شاء اللہ تعالی بہت محنت کریں گے اس لیول پہ پہنچیں گے تو ان کے इनके بھی آپ ٹریٹ کر कर گا کوئی ایشو نہیں ہے ایزیلی ہو جاتا ہے سب لفیف مفروق میں دونوں پیشنٹس علاج لیکن لفیف مکرون میں صرف ناقص کا علاج ہوتا ہے اجوف کا علاج نہیں ہوگا بس یہ آخری پوائنٹ ہے اور دعائیں ہیں میری آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیر سی فار سمجھتے کہ توفیق تھا فرمائے کل ان اللہ تعالیٰ مزید جو کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ ان شاء اللہ کور کریں گے اب ایسی پیچیدگی ان شاء اللہ تعالیٰ گردانوں میں نہیں آئیں گی جتنی ہو سکتی تھی وہ ہوگئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آخری دو دن جو ہے وہ بھی آسان فرمائے صبح نقل ہوں اشو اللہ علاقہ